صلي على رسوله الكريم أما بعد فعوض بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إذ كنتم تحبون الله فاتبعوه يحكمكم الله ويأخل لكم ذنوبكم وقال تعالى ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكورا شارك الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اج میرا جو خطبه جمعہ وہ اللہ اور بندے کے تعلق سے متعلق اسی سلسلے کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھانا چاہتا ہوں یہاں پر بھی کہ اللہ اور بندے کا تعلق صرف آقا اور غلام کا تعلق نہیں ہے یہ ذمہ داری کے لحاظ سے تو آقا اور غلام والی بات ہے لیکن وہ جو قلبی تعلق ہے وہ آقا اور غلام والا نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ غلام بڑا تعبیدار ہو اپنے آقا کا لیکن محبت نہ ہو اس سے اپنے آقا سے جبکہ ہمارے ایمان کا جو جزو ہے اللہ سے تعلق کا حب جو ہے وہ اس کا لازمی جزو ہے فرمایا غایا الحب حب بھی کوئی ایسی نہیں دو نمبر نہیں غایت الحب انتہا درجے کی محبت تربو قسم کی یہ چھوٹی موٹی سے گاڑی پھنس جائے گی دلدل دل, دل, دل, دل جیسے ہماری بنسی ہوئی ہے غایت الحب ما غایت ظلم پیار بھی انتہا درجے کا ہو اور بچھاؤ بھی انتہا درجے کا ہو چکاؤ رب کے سامنے پیار بھی غایت درجے کا غایت الحب مع غایت ظلم وال یہ پیار کو زیادہ بے تک بھی نہ کر دے خدا کی برابری والی بات بھی نہ آ جائے دوسری طرف جھکاؤ ہو خوشبو ہو ظلم یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو اس کا نام ایمان بنتا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ طالب جو آ کر غلام والا یہ بڑا خشک سا ہوتا ہے اور ہم چونکہ ذمہ داریاں بانٹتے رہتے ہیں ذمہ داریوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر بیشتر تھوڑی سی خشکی آ جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود عبد کی مثال دیا دارا مل مثلاً اب ادموکن ذمہ داریوں کے لحاظ سے تو ہم غلام ہیں اس کا کام ہے قانون بنانا ہمارا کام ہے اس قانون کو ماننا ہے لیکن وہ جو قانون بناتا ہے وہ بھی محبت سے بناتا ہے ستانے کے لیے نہیں بناتا ما ماں اللہ رید اللہ علیکم من حرج اللہ کوئی قانون تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بناتا کی وہ اللہ کی ریدوں راخوں کو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ماں بچے کو صابن جب نہلاتی ہے صابن سے تو اس کی آنکھوں میں بھی صابن لگتا ہے وہ روتا بھی ہے لیکن یہ سابن مارنا بہت ضروری ہے محل اتارنی وہ صابن مارے محل نہیں اترتے بچے کے دان صاف کرنے ماں برش مارتی ہے بچہ تھو تھو بھی کرتا ہے روتا بھی ہے لیکن وہ بہت ضروری ہے وہ اس کی محبت کا تقاضا ہے تو اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ محبت کے تقاضے کے تحت بنائے ہیں اور ماں جب بار بار بچے کو پکڑتی ہے آپ کا بچہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا اور بار بار شیشے سے باہر لپکتا اور آپ پیچھے سے کھینچتے ہیں اس کو بار بار کھینچتے ہیں آپ پیچھے بٹھاتے ہیں بعد افا جھیلک بھی دیتے ہیں بعد دفعہ زیادہ بچہ اتھرا ہو تو ایک فڑ بھی جاڑ دیتے ہیں یہ پیار میں کرتے ہیں یہ سارے آپ کی محبت کے تقاضے ہیں تو تھوڑی سی لبریکیشن کی ضرورت ہے اس تعلق کے اندر تھوڑی سی محبت کی چاشنی ڈالنے کی ضرورت ہے بائبل میں برنباس کی انجیل جسے عیسائی نہیں مانتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انجیل اس وقت تھوڑی سی ٹھیک بھی موجود ہے تو وہ انجیل برن باز ہی. اس میں ایک لالک بیان کیا گیا ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عیسائیوں کے یہاں استعمال ہوتا ہے آسمانی باپ ایک تو ہوتا ہے نا زمینی باپ وچ از کاٹ آف یور کرنا ہے زمینی باپ ہے بایولوجیکل باپ ایک آسمانی باپ جس نے ارادہ کیا تھا تمہیں پیدا کرنے کا جیسے رب یہاں ہیڈ آف دا فیملی کو کیا کہتے ہیں رب الاسرہ اور جب ہاؤس وائف جو ہوتی ہے اس کا جو فارم ہوتا ہے آکوپیشن والا اس میں آپ کیا لکھتے ہیں ربت البیت مونس ہے رب کی مؤنس یہ رب الاسرہ ہے وہ رب العالمین ہے رب کا لفظ تو لگ گیا اور ارباب ارباب تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ارباب جمع ہے رب کی لفظ ارباب ٹھیک نہیں ہے یا <مترجم> صاحب ارباب الواحد رکون رب اچھا کہ ارباب اچھے ارباب جمع ہے رب کی تو اس میں وہ مانوی طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یعنی کہ فزیکلی وہ ہمارا باپ ہے روحانی طور پر آسمانی باپ ہے ایک زمین کا باپ جس سے ہمارا نصب چلتا ہے بلاگت والے خانے میں جس کا نام لکھا جاتا ہے ایک وہ باپ ایک وہ ہے جس نے ارادہ کیا باپ کو بھی نہیں پتا تھا نہ میرے تذکرے ہوتے تھے حل اطا عالل انسان شینت دہر علم یا کنشی یا مزکورہ اتنا خلق نال کوئی تذکرہ نہیں تھا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کوئی فارم فل اپ کر کے کسی نے نہیں بھیجا کوئی فوٹو نہیں بھیجی کوئی نقشہ نہیں بھیجا بنانے والے نے سب ارادہ کیا بنا دیا اس میں اسی تعلق کی نسبت واضح کی گئی ہے کہ ماں باپ کے لیے اولاد نیک ہو یا بد ہو کمائی کرنے والی ہو یا نکھٹو ہو وہ ہوتی اولاد ہے پیار اس سے ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم تو یہاں آئے ہوئے ہیں تو بھائی کمائی کرنے والے پتر کر جب ہم جاتے ہیں پاکستان انڈیا تو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کمائی کوئی نہیں کرتا اس پہ کبھی غصے بھی ہو لیتے ہیں لیکن ماں اس کے لیے دونوں بیٹے وہ کمائی کرے یا نہ کرے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں ہمیشہ جو کمزور بچہ ہوتا ہے فائنینشلی اس کے ساتھ رہتی ہے کیوں یہ بچے مجھے دیں گے تو میں اس کو فیڈ کروں گی یہ اس کو نہیں دیں گے کہ یہ بھی کمائے ہاتھ پاؤں ہیں آپ ڈالتی ہے وہ جان بوجھ کے رہتی ہے کہ میرے منہ میں ڈالیں گے تو میں اسے فیڈ کروں گی کمزور بچے کے ساتھ ہوتی ہے آن آئندہ منکشرا بالکل میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں کمزوروں کے پاس ہوتا ہوں یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو تو کوئی نہیں دے گا آپ نے جا کے اما کو جوڑا دیا اما نے اس بہو کو پکڑا دیا وہ جو غریب کی بہو ہے بیوی ہے غریب بیٹے کو آپ نے تو اپنی ماں کو دیا آپ نے بھی محبت کا تقاضا پورا کر دیا اس نے بھی وہ گھر پورا کرنا ہے وہ اس کا بیٹا ہے نیک ہے یا بدھ کمانے والا ہے نکھٹو ہے اسی طرح کوئی نیک ہے یا بد رب کا وہ بندہ ہے وہ اس کو عذاب بھی دیتا ہے تو محبت کے جذبے کے تحت دیتا ہے نفرت سے نہیں دیتے آخر مصیبت ڈالتا ہے تو کیوں ڈالتا ہے کہ کیا بھی سدھر جائے اسکول نہ جانے پہ بات پٹائی بھی کر دیتا ہے کان پکڑا کے دم بات مرغا بنا دیتا ہے کیوں بناتا ہے محبت کے جذبے کے تحت کرتا ہے یہ پڑھ لکھ جائے میں نے تو ساری زندگی تنگاری اٹھائی ہے یہ تو کہیں دفتر میں بیٹھ کے قلم چلا کے کھائے یہ الگ بات ہے کہ وہ پالیسی بعد میں جا کے آدمی جب ابا جان مار جاتے تو پھر دعا دیتا ہے ان کو کہ بھلا ہمارے باپ کا مار مار کے اسکول بھیجا سے اس آج آرام سے ایسی میں بیٹھ کے کما رہے ہیں اس سزا میں بھی اپنائیت ہوتی اور شہر کی روپائی ہے کہتا ہے کہ بندہ کسی بندے کو کیا دیتا ہے بندے تو بہانہ ہے خدا دیتا ہے اور وہ تو مشکل میں بھی ڈالے تو کرو شکر ادا کوئی اپنا سمجھتا ہے تو سزا دیتا ہے کوئی تعلق ہوتا ہے کوئی دائیا ہوتا ہے کافروں کو چھوڑا ہو. اس میں ایک مثال بیان کی حضرت عیسا علیہ السلام ہے ہیں کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا جو تھا چھوٹے والا اس نے کہا کہ ابا میرا جو حصہ بنتا ہے آپ مجھے نکال کے الگ کر کے دے دیں میں جانوں میرا کام اس کے بعد جانا باپ نے بڑا سمجھایا کہ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں محنت مجبوری کر رہے ہیں کل کر میرا حصہ نکال دیں اس کے بعد مجھے چھوڑ دے میں مرتا ہوں جو بھی ہوتا ہے چھوڑ دے مجھے باپ نے اس کو اس کا حصہ الگ کر کے دے دیا وہ بیٹا الگ ہو گیا وہ بڑے والا بیٹا ساتھ رہ بزنس ناکام ہو گیا پیسہ سارا ختم ہو گیا یہاں تک کہ ایک صاحب کے مویشی چرانے پر یہ نوکر بن گئے صرف روٹی کھاتے تھے اس کے مویشی چراتے تھے شرم سے واپس بھی نہیں آتے تھے سال دو سال تین سال گزر گئے آپ اس سے خیال ہے ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا دوپہر کا وقت تھا کہنے لگا یار کہ میں واپس چلا بھی جاؤں کوئی بات نہیں میرا باپ ڈانٹے گا غصہ کرے گا لیکن اس سے تو اچھا ہوگا نا ہے تو میرا باپ نے وہ کیا جی اس نے تو کہا کہ اسلام والے کو میں واپس جا رہا ہوں باپ نے مواصل واپس آ گیا واپس جب آیا تو باپ نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا کہ وہ جو سب سے بہترین گائے تھی اس نے کہا بڑے بیٹے کو یہ ضبع کرو محلے کی دعوت کرنی ہے میرا بیٹا واپس آیا اب اس بڑے کو لگ گئی آگ اس لیے کہ وہ بھائی تھا نا باپ نہیں تھا اس نے کہا مر گیا میں چرا چرا کے ڈنگر یہ باپ گیا تھا تین سال بعد آیا اور میں نے جو چرا چرا کے گائے موٹی کی آپ کہتے اس کے لیے سب کرتا آپ اس سے پیار زیادہ کرتے مجھ سے پیار کوئی نہیں کرتے اس نے سمجھایا دیکھو بیٹا تم تو ہو ہی میرے پاس نا یہ تو گم شدہ واپس آیا نیک بندہ تو ہوتا ہی رب کے پاس ہے نا خوشی اسے ہوتی ہے گناگار کے واپس آنے پر وہ گم شدہ ہے تل ملائیں گے نیک لوگ جب اللہ گناگاروں کو بخشے گا تو ایک دفعہ تو نیکوں کو چکر آ جائیں گے نا نمازوں پر پڑھ پڑ کے مر گئے تجدے پر پڑ پڑھ کے جناب ریے دیکھو یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں اسی لیے اس نے اپنے پاس اختیار یا اشوروں میں یہ شاہ و حوالے میں یہ شاہ جسے چاہے گا بخشے گا لا لاہوک فرن عام ہم ان کے گناہوں کا کفارہ ہم دے دیں گے انسانیت میں حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا جرم قتل کرنا ہے عبادات میں سب سے بڑا بڑی عبادت نماز ہے اول مایوس علب العبد يوم القیامت السلام اور معاملات میں سے ادما خون کا فیصلہ ہوگا اس کے باوجود اس نے کہا کہ ٹھیک ہے انصاف کے تقاضے پورے کرو شہادتیں پوری کرو سزائے موت سنا تھا اس کے بعد کہا کہ باپ اگر چاہے اس مقتول کا باپ یا ماں اور اس کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے مجھے کوئی اعتراض نہیں سوکھا بچا کے لے جاؤ اختیار دیا اس نے تو اس نے اپنے پاس دیکھ اختیار رکھا ہے تو بندہ گناہگار بھی ہو جائے تو دو اپشن ہیں یا تو رب کے ہی قدموں میں بیٹھ جائے یا شیطان کے پاس چلا جائے دنیا میں تیسرا اپشن کوئی نہیں ادھر سے ٹوٹے گا تو پھر ادھر ہی جڑے گا آپ جو بندہ کسی کی طاقت کا کسی کے ایمان کا اندازہ میں نے آج کیا کہ تبھی ہوتا ہے جب وہ خوب کے واپس آتا ہے جو گاڑی خوب جائے کھوبے میں ساری زندگی موٹر وے پہ چلتی رہی تو کیا اس گاڑی کا کیا پتا ریلوے کمسٹر کا پتا اس وقت چلتا ہے جب گاڑی پھنس جائے اور پھر نکل کے دکھائے اس وقت گاڑی پہ پہلا پیار آتا ہے آدمی فوراً جا کے جناب اس کی سروس کروا رہے شمپو مار کے دو پھنس کے آئی آئی گاڑی نکل کے آئی بندہ گناہ کی دلدل میں جب پھنس کے آتا ہے تو اس کے ایمان پر رب کو پیار آتا ہے دیکھو شیطان کی محنت دیکھو میرے بندے کا نکلنا دیکھو اس کے جال ڈالنے دیکھو اس کا نکلنا دیکھو لہذا یہ جو کھیل ہے پھنسنا اور نکلنا اس کی حکمت نظر آتی ہے یہ لم اگر تم گناہ نہ کرو پھر توبہ نہ کرو رب تمہیں معاف نہ کرے تو پردگار کیوں لے جائے اور پھر ایسی مفلوک لے کے آئے جن سے گناہ ہو اور پھر وہ توبہ کرے اور رب ان کو معاف کرے وہ صاحب بھی کوئی مزہ لیتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتا نا بندہ روتا اس کے سامنے اس کا لطف اس کو کیا آتا ہے یہ وہ وہی جانتا ہے تو گناہ رب سے بندے کو دور کرنے والی چیز نہیں ہے پلٹ چاہیے یہ اس قسم کی چیز نہیں کہ مالک کے پیسے چرائے اور بھاگ گیا اس سے بھاگ کے تو ہم جا نہیں سکتے کہ لہذا اس نے دروازہ کھلا رکھا صبح کا بٹ شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا کوئی نہیں کہتے اور انسان کی پوری زندگی ایک دن ہے جان نکلے گی تو شام ہے اور آخرت اس کی دوسرا دن ہے ول تندر ما قدا قد مت ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا اس کا مطلب ہے یہ زندگی آج ہے اور وہ زندگی کل ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ گناگار ہیں کوئی شک نہیں ہے قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں ہمارے روزے بھی گناہ ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرماتے اور بہت سارے راتوں کو جاننے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جگ رہتے کہ اور کچھ نہیں وہ رق جگہ ہے کچھ نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود وہ جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے آج بھی واپس آ جاؤ پھر کیا شان ہے یہ نہیں فرمایا بندہ جب غلطی کرتا ہے تو آ کے اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے جیسے بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے شادی بھی آتے تھے نا کھیل تماشے ہوا کرتے تھے ماں باپ روکتے تھے جیسے ہم آج اپنی اولاد کو روکتے تھے ہم روکتے نہیں تھے چلے جاتے تھے رات کو ڈھائی تین بجے تماشا ختم ہوتا تھا واپس آتے دیوار سے چڑھے چھت پہ سو گئے تو ڈر کے مارے پھر اب ناشتہ تیار ہے لیکن کرنے کے لیے پاس کون جائے پمپ مار رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ آیا ہوا ہے ماں جو گالی اگانیاں دینی تھی دی. اس کے پاس اچھا ٹھنڈ پی اور جاؤ سکول جاؤ معاف کر دیتی ہے لیکن بہرحال دروازہ کچھ دیر کے لیے بند ہوتا ہے کٹکٹانا پڑتا ہے احساس دلانا پڑتا ہے لیکن وہ وہ ہستی ہے جو یہ کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ اس شان سے تمہارا استقبال کروں گا ایک بالشٹ آؤ گے ایک قدم آؤ گے ایک زرا آؤ گے اتحی زران اتحتوں کا دان ایک فٹ آؤ گے ایک یارڈ آؤں گا آتے تو نہیں مشین چلتا ہوا آئے گا آتے تو کار والا نا دوڑ کیا ہوا اور یہ بھی نہیں کہ کتنے لے کر آئے کیا کر کے آئے فرمایا سمندروں کی جھاگ کے برابر لے آؤ زمین اور آسمان کے برابر لے آؤ اس سے زیادہ رحمت لیے مجھے اپنا منتظر تیرے گنا میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ان رحمت سے آج کل فرمایا نہ تانا دوں گا ماں باپ پھر تانا دے دیتے فرمایا تانا بھی کبھی نہیں دوں گا کہ جوانی کہاں گزاری ہے جب گھٹنے جواب دے گئے ہیں جوڑ درد کر رہے ہیں کتے فیل ہو گئے ہیں میرے پاس آ گئے ہو اس عمر میں بھیڑیا بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے غرغر غرغرے سے پہلے واپس آ جاؤ میں بھولا ہوا نہیں سمجھوں نامہ نام سے مٹا دوں گا لکھنے والے فرشتے کو بلا دوں گا جس جگہ کی ہے وہ جگہ وہ بھی صاف ہو جائے سارے ثبوت مٹا دوں گا یہ ہے محبت جس کو باپ ہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی اولاد سے کرتا ہے اولاد کے بعد اپ آدمی ڈانٹ بھی دیتا ہے لیکن جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے دیکھتا ہے اس کو پیار سے روتا روتا سو گیا ہے وہ دھمکی دیتا ہے فوراً اگلی آج میں پھر کہتا ہے میں معاف بھی کرنے والا ہوں اے آمَنُوا جینو سالے ہاں جو ایمان لے آئیں اعمال صالحہ کریں یہ کام کریں میں ان کے لیے بڑا دیر نہیں لگا تو فوراً اگلی آج میں اکلیج نہ پھٹ جائے ایک بدو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حساب کون لے گا قیامت کے تھے آپ نے فرمایا اللہ بدو کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے آپ نے تاجر سے فرمایا وہ کیسے کہنے لگا اللہ کے رسول جو کریم ہوتا ہے جب قابو پا لیتا ہے معاف کر دیتے یہ ہے اس کی محبت میں نے ارد کیا تھا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعوت کرے اس کو فیڈ کرے اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے جب رب سے پیار ہوگا تو رب تو کسی چیز کا عاجز نہیں ہے کسی چیز کی اسے احتیاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اس نے کہا کہ ایسا کرو کسی مسکین کو کھلا دو میں سمجھوں گا مجھے کھلا دیا میری دعوت کر دی تم کسی فقیر کو پلا تو میں سمجھوں گا مجھے پلا دیا ہاں روزہ آدمی چاہتا نا تکلید کرے اللہ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں روزے میں یہ صفت ہے ایک حدیث ہے باقی ساری عبادات کا اجر اس کی پرسنٹیج مقرر ہے جاتے آپ جا جاتے تو صبح لکھا ہوتا کہ جی ڈالر کا ریٹ یعنی یو ادھر کا یہ باقی ساری باتوں کا لکھا ہو اس حساب سے فرشتے دے دیں گے لیکن آسوملی روزہ میرا ہے اس لیے کہ اس میں آدمی رب کی صفات اختیار کرتا ہے رب کی محبت میں کھاتا نہیں اس لیے کہ اس کا رب نہیں کھاتا پیتا نہیں اس لیے کہ اس کا رب نہیں پیتا زم شو کا تعلق توڑ دیتا اس لیے کہ اس کے رب کا یہ نہیں ہے لیکن بندہ بڑی کمزور چیز ہے اللہ نے وقت مقرر کر دیا تو بس اتنے سے اتنے تک کر لیا کل آگے تیری ہمت نہیں میں سمجھوں گا تمہیں مجھ سے محبت ہے لہٰذا شہری سے لے کر تو غروب آفتاب تک وقت مقرر کر دیا اس میں بندہ اپنی رب کی صفات کو اختیار کرتا ہے اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد پھر جھگڑا فساد غیبت چوگلی یہ چیزیں مت کیا کرو کوئی تم سے جھگڑے بھی تو اسے پلٹ کے کہو گے کہ سائم میرا تو روزہ ہے میں تو نہیں تم سے کچھ کر سکتا ہوں. تو فرمایا سومو لی حالانکہ نماز بھی تو ہم بندگی اللہ تعالیٰ کی کہہ کے پڑھتے اصوم و لی اس لیے کہ اس میں رب کی صفات اختیار کرتا ہے بندہ کھانا پینا تر کر کے سومو لی ہوا اناجی پہ اس کی جزا بھی میں دوں گا اور ہر بندے کے روزے کی اس کے محبت کے مطابق اس کے حالات کے مطابق ملے ایک مزدور کا روزہ زیادہ تکلیف دے روزہ ہوتا ہے اس کا حضر بھی زیادہ ملے گا تو, تو بندہ گناہگار ہوتا ہے لیکن رب اس سے نفرت نہیں کرتا بندہ بندے سے نفرت کرتا ہے نیک آدمی کو گناہگار سے نفرت ہو جاتی ہے ہونی نہیں چاہیے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے گا تو مار دے گا اس وقت. ڈاکٹر مرد سے نفرت کرتا ہے مریض سے پیار کرتے ہیں ہم جو ایک خاص فیلڈ کے اندر ہم نے ایک نیکی کی اپنی ایک فیلڈ چنی ہوئی ہے کہ میں چونکہ یہ بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں فلاں بھی کام کرتا ہوں فلاں بھی کم کرتا ہوں ایک دینی جماعت کا رکن بھی اُلادا میں تو گئے پکا مسلمان حالانکہ ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے پارے اس سے بڑے ہوں لیکن چونکہ میں نے جو اپنے لیے متعین کیے وہ سارے حساب لگا کے تو میں تو نیک ہوں کسی آدمی سے نفرت ہمارے درس میں نہیں آتا تو قابل نفرت وہ کبھی ہمارے درس میں نہیں آیا نیکی کا ایک پیمانہ ہے کہ اس کو ہمارے درس میں ضرور آنا چاہیے میرے جمعے میں تو کم از کم ضرور آنا چاہیے اس کو پھر نیک مانوں گا سب یہ تعین نہیں ہے گناگار ہو سکتے لیکن وہ اللہ کی محبت سے باہر نہیں ہے کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے اور ایسا پلٹنا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ جب وہ دوڑ ہوتی ہے تو تین چار راؤنڈ سات راؤنڈ کی وہ دوڑ ہوتی ہے تو اس میں تین چار راؤنڈ پانچ راؤنڈ بھی کوئی پیچھے رہ سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائنل راؤنڈ کے اندر وہ جو آخری چکر ہوتا ہے اس میں وہ ایسا زور لگاتا ہے کہ سب سے آگے نکل جاتا ہے فنش لائن پہ وہ پہلے پہنچتے اب گول کا ڈل سرکار تک پانچ راؤنڈ میں آگے رہا آخر میں آگے یہ آگے رہی تو بےمانی ہو گئی پانچ راؤنڈ میں آگے فنش لائن پہ کون پہنچے سوال تو یہ ہے جان نکلیا تو کون کیا تھا اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہوں کی شکل میں بھی نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اولا ایک سیاحت ایسی توبہ کرتے ہیں کہ پروردگار ان کا جو ڈیبٹ ہوتا ہے کریڈٹ میں ڈال دیتا ہے وہ اپنی توبہ سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا لیتے ہیں کوئی بندہ چلا گھر سے نکلا کسا پہنا جیکٹ پہنی اتر وتر اس نے لگایا اسپرے لگائی تیاری کی اینک پکڑی اس نے فلم دیکھنے چلنا ہے دار سے نکلا گزر کر مسجد کے پاس سے آزان ہو گئی موڑ تبدیل ہو گیا دل کھلا ہوا تھا بات اندر چلی گیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلے نماز پڑھتے اب اللہ نے اس کا جیکٹ پہننا پہن بھی نماز کی تیاری میں دیکھ لی حالانکہ وہ سینمے کی تیاری تھی خود سے کرنا اکڑ لگانا چل کے آنا وہ سارے قدم لکھ دیے پروتگار یہ نماز پڑھنے آیا تھا وہ سیاح اثنات بن گئی ہے اس کی بندے کا کوئی پتہ نہیں یہ رب کا محبوب ہے بڑی محبت سے کریٹ کیا ہے نے بڑی محبت کی تخلیق ہے یہ محبت کی انتہا اس پہ کر دی اللہ نے اس کو بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے میں نے ایسا کیا تھا دا کہ ڈر ڈر ڈر کے آخر آدمی بے ڈر ہو جاتا ہے جو بچے بموں کے دماغوں میں پیدا ہوتے اور جوان ہوتے ہیں نا اور گولیاں کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم تو کھیلتے ہیں نا بنٹے اور, اور اخروٹ وہ گولیوں کے خالی خولوں سے کھیلتے ہیں بچے وہ بے ڈر بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں ڈر لگتا ہمارے یہاں تو کوئی دھماکہ ہو جائے بیک فائر ہی ہو کسی گاڑی کا تو نیند اڑ جاتی ہے پتہ نہیں گولی چل گئی ہے گولوں میں پلنے والے بچے نہیں وہ آپ دیکھیں فلسطینی ہیں یا ہمارے افغانی بھائی ہیں یا چیچن لوگ ہیں زندگی ہی گزر گئی ہے خوف کی انتہا بے خوفی ہے ڈر ڈر انسان کو نڈر کر دیتا ہے اللہ سے ڈرا ڈرا ڈرا کے بندے کو اللہ سے نڈر کر دیتے ڈاری کو نہیں رہتے کیا کرے گئے مارے گا دیکھے پیار محبت وہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے محبت, محبت مانگتا ہے یہ ہے وہ جذبہ جو انسان کو رب سے جوڑے توبہ کا دروازہ بھی اس نے اسی لیے کھلا لکھا میں نے آج بھی ذکر کیا تھا میں نے خط پڑھا تھا ایک دہشت گرد کا اس نے اپنی ماں کو لکھا تھا گاربن فائیڈ اسپیشل میں آیا تھا وہ کہ ماں دروازہ کھلا رکھنا ہم نے لکھا میں بچپن اس نے لکھا کہ اس طرح میں جب گھر سے بھر چڑھ کے نکل جاتا تھا منع کرتا تھا باپ کے نہیں جانا فلاں جگہ میں چلا جاتا تھا تو باپ جو ہے وہ کرفیو لگا دیتا تھا کہ آج اس کو گھر میں نہیں گھسنے دیتا لیکن اما کنڈا کھول دیتی تھی رات کو سونے سے پہلے تجھے پتا تھا میرا لال واپس آئے گا آج بھی میں بھٹک گیا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ میں جب بھی دروازہ آؤں گا تو اما تو نے دروازہ کھلا رکھا ہوگا میرے لیے ماں باقی ساری دنیا مجھ سے نفرت کرے لیکن اماں تیرا در میرے لیے کھلا ہو رب کا در انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہے جب کارون نے الزام لگوایا حضرت موسا علیہ السلام پہ پیسے دے کے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسا علیہ السلام کو بلیم کر دے ہو زنا کے موضوع پہ خطبہ تھا حضرت موسا علیہ السلام کا سزا بیان ہو رہی تھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا موسا یہ سزا امت کے لیے آئی ہے یا آپ کے لیے بھی نے سما اللہ کا قانون سب کے لیے ہوتا ہے لگا تو یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کیا کہتی ہے عورت مجمع سارا متوجہ ہو گئے اس نے کہا کہ کارون صاحب نے اتنے پیسے مجھے دیے کہ میں موسا پر زنا کا الزام لگا دوں اللہ نے زبان پھینک دی اس عورت اتنا شوق لگا اگر کہ موسا علیہ السلام کو کہ ممبر سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اگر اس عورت کی زبان اللہ نہ پھیر کر تو ساری کریڈیبلٹی ننانوے آدمی نہیں مانیں گے لیکن ایک تو مانیں گے ہوش آیا پر اور نے فرمایا موسا زمین کو میں نے تیرے قبضے میں دیا جو کہے گا یہ سزا دے گی اس بندے کو زمین سے کہا کہ نکل جائے زمین نے شروع کر دیا اپنا کام دنسنا شروع ہوا زمین میں ٹکنے گئے پنلیاں گئیں پھر اس کی گھٹنے گئے پھر رانے گئیں وہ یا موسا یا موسا کرتا رہا دنیا میں سسپینڈ کر دیتے تجھے کتنی دفعہ پکارا اس میں مجھے ایک بار پکار لیتا پھر آؤں ڈوبنے لگا کلمہ پڑوس لا الہ الا اللہ جی آمن تو انہو لا الہ الا اللہ ہوں لا اللہ اللہ جی جبرایل دوڑا اسے پتہ اس کے مجھ سے اللہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ سزا سسپینڈ کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مارتے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل اس کے منہ میں گارا دے رہا ہے کہ اس کے منہ سے نہ نکل جائے وہ اللہ ہے رام کے منہ سے بھی نکل جائے تو فوراً لگتا ہے کہتا جس نے خود دعویٰ خدائی کیا ہوا تھا یہ کیا ہے کوئی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے ایک محبت ہے یہ اولاد والا ہی سمجھ سکتا ہے یہ کیا چیز ڈیڑھ ساری شکایتیں آ کے بھائی لگاتا ہے اس نے اسکول میں یہ بھی کیا اس نے یہ بھی کیا اس نے یہ بھی کیا اس نے یہ بھی کیا اور ماں یا باپ گسے سے بچے کی طرف دیکھتا ہے بچے کی نگاہ چکی ہوں رنگ پیلا مر گیا کوئی بات نہیں بیٹا وہاں تم نے جوس ووس لیا نہیں دیا فرینچ فرائز کھائے تھے نہیں گائے تھے جاؤ اندر جا وہ بحران ہو جاتا ہے اتنی شکایتیں کسی پان پہ مارا تھا ابو کو گرم کیا تھا ہوا کچھ نہیں ابو ابو ہے نا ابو بھائی نہیں یہ محبت کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے اسی لیے توبہ کے دروازے کھلے مجبوری کوئی نہیں ہے کوئی ماتی سمجھے میری نمازوں کی مجبوری میں دین کی بڑی باہ کا کرتا ہوں ان آسان تم آسان تم لے آ سکے کمائی کرتے ہو تو اپنی قبر سمجھی کرو گے جیسے دنیا میں مزدوری کرتے ہو تو اپنا گھر بناتے ہو میرا کیا فائدہ ہے ایسے ہی करते کرتے ہو تو اپنے گھر بنا رہے ہو اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے نسن تم احسن تم نے ان کو سے کم اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے حضرت نور علیہ اسلام کا بھی کوئی احسان نہیں دادا ہمارے بال آزاد کہتے ہیں بے حرمت فلاں بے جاہ فلاں بے حق है نہ کسی کا کوئی حق ہے نہ کسی کی کوئی حرمت ہے نہ کسی کی کوئی جا ہے سارے غلام ہیں کوئی جہاں نہیں ہے ولا انل جد منکل جد کوئی پرسنلٹی والا تیرے سامنے کام نہیں آ جائے ساڑھے نو سو سال پتھر کھانے والا نو علیہ السلام ایک بیٹے کے بارے میں زبان کھولتا ہے اور وہ بھی براہ راست نہیں بڑی حکمت انگنی منالی من میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے وَا ان وعدہ کا حق تیرا وعدہ بھی سچا ہے اللہ نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا. کہا پردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے میرے گھر والوں میں سو. پہلے بیٹے کو سمجھاتے رہے فہال ابینا ہو موج دونوں کے درمیان حال ہو گئی فکان امین المراکین بیٹا نظروں سے دل ہو گیا ہاتھ اٹھ گئے فرمایا پاگل فرمایا پر یہ پاگل ہے یہ کملا ہے یہ میدان لیکن میرا خاندان میری فیملی ہے وہ اتنا وعدہ کا لک وعدہ سچا ہے وہ انتہا کا ملاقیگزیکٹو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے میری فرمائش ساڑھے نو سو سال پتھر کھا کے آیا ہے نو ایک ڈسکاؤنٹ دے دو کوئی بار نہیں میری خاطر کالا یا من نو لینی نہ ان عمل وہ غیر و صالح اس کے اعمال غیر صالح انہیں آئز و کان تک کو نہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جہل والی بات نہیں کرنا پلک کس طرف کی ہے کالا ربی آوز اص الگالی تریبئی علم وہی لم تک پھر لی وہ ترہم نہیں حکم منخاصری نور اسلام کا کوئی احسان نہیں مانا ہماری لولی لنگڑی نمازیں کیا احسان ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں لاز آپ قانون کی روح سے تو یہ جو لوگ نیکی نہیں کرتے ان کو بخشا نہیں جانا چاہیے بڑا دل میں ہم روح سے نہ کہیں ڈریں کہ یار کافر ہو جائیں گے لیکن دل میں کھٹچ رو جاتی ہے یار نمازیں پڑھنے والے تو نمازیں پڑھ کے جنت میں دوسروں کو ایسے ہی وہ بخش دے تو پھر دیش ہم لاز ہی ہو گئے ہماری نمازیں بھی یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کے ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو گناہ سے روکا دوسرے دن گزرے تو دیکھا وہ صاحب پھر وہی کر رہے کاش کے اس بندے نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا بس فرمایا اسی جگہ دونوں کی جان نکال لیے وہ صاحب جو نیک تھے جنہوں نے قسم کھا کے اللہ کو باؤنڈ کر دیا تھا اللہ نے فرمایا کہ تم تو جاؤ نا جہنم میں یہ اختیار تمہیں کس نے دیا تھا کہ تم مجھے اپنی قسم کا پابند کر دو میرا اختیار چھین لو اور دوسرے سے فرمایا کہ تم جاؤ جنت میں جاؤ وہ قسم توڑی ہے اللہ نے اس بندے کی راجا قسم نہیں کھانی چاہیے کہ فلاں کو اللہ جنت میں نہیں لے کے جائیں گے کوئی خراب خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے ساری زندگی نیٹھی کے کام کرنے والا ایک مالس کا فاصلہ رہ جائے گا کوئی ایسی بات کہے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا اور ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرنے والا اتنے قریب چلا جائے گا جہنم کے کہ ایک مالش کا فاصلہ رہ جائے گا اور کوئی ایسی بات کہے گا کہ سیدھا جنت کے درمیان میں چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے اندر یہ ضرور ہو گیا ہم بڑے نیک ہیں اور فلاح کو نہیں برسے گا اور برسے گا تو کیوں بخشے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے سے جب خون گیا آنکھوں پہ پڑا میں گیا اتنی بات کہی کہ اللہ اس قوم کو کیسے بخشے کر اللہ اس قوم کو کیسے فلا دے گا اللہ اس قوم کو کیسے بخشے کر جو اپنے نبی کے چہرے کو لبحان کر دیتی ہے فوراً آتے ناد نہ نا یہ تیرا اختیار نہیں ہے لئی سال کا بھی نادا میرے شہون یہ بخش والے معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ تو وہ آ گئی چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے چاہے تو انہیں عذاب دے آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور جی خالد رضی اللہ وہی سبب بنے تھے لہٰذا یہ تم بندے میں نہ پیدا ہو کہ میں نیک ہوں میں تو لازمن بخشا دوں گا نہیں بخشا دے گا وہ رب کا بندہ ہے اس کو پروزگار ہدایت دے گا یہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے اس کا بھی خاتمہ ایمان پر, پر کرے ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر کرے اللہ کا وہ بندہ ہے اور ہم اس تعلق کو کبھی نہیں سمجھ سکتے ہم اس تعلق کو نہیں سمجھ سکتے ہم وہی بات میں نے کہا کہ بھائی بھائی کی شکایت کرتا ہے کہ پٹائی ہو جائے بعد میں پھر بھائی کو تانے دوں گا چھوٹے بچے یہی کرتے لیکن اسے باپ کا رشتہ تب تک پتہ نہیں جب تک اس کی اپنی اولاد نہیں نہ ہوتی پھر اسے پتہ چلے گا اچھا یہ چیز ہوتی ہے اکثر و بیشتر ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے میرا جب بچہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں پھر اپنے سے پوچھا آپ کو میں اتنا اچھا لگتا تھا جتنا یہ مجھے اچھا لگتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے اچھا لگتے ہیں اتنے اچھے ہم ان کو لگتے ہوں گے لیکن جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اولاد کا پیار کوئی اور چیز ان امام مالک آلات کو تو بندے اور اللہ کا تعلق محبت کا تعلق ہے وہ اس کی محبت میں دوسرے کو کھلاتا ہے وہ اس کی محبت میں اور میں نے کہا تھا کہ اس محبت کا جو پرورتگار نے ایک انسانی آئیڈیل دیا ہے وہ یہ ہے کہ میری پسند محمد کی پسند میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولے لیکن تم تو ہر اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور وہ محبت ہوگی جی تو تم مومن ہو گئے کلما تو اب زندہ اگلے بھائی نے بھی پڑھا تھا کیوں نہیں مان اس کا قبول اس لیے تو اسے پیار کوئی نہیں تھا اتات تھی اس کے اندر پہلی میں پہلی سال میں آ کے نماز پڑھا کرتا تھا اتا تو آدمی فورمین کی بھی کرتا تھا سولر پہ جاڑی جو لیتا وہ اتات میری کوئی چیز نہیں جب تک اس عطا کا موٹن محبت نہ ہو اور محبت قیمت نہیں مانگتی محبت محبت ہوتی ہے غالبا نے حسن بصری رحمت اللہ کی ایک لاؤنڈی تھی رات کو تحجد پڑھ رہی تھی یہ لیٹے ہوئے تھے اس نے دعا کی پروتگار تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے بڑا تج ہوا اسے بیٹھ گئے کہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھے محبت کرتا ہے کہ محبت نہ کرتا تو مجھے اپنے سامنے کھڑا کیوں کرتا سامنے بلایا ہوا تو محبت ہے تو بلایا ہوا ہے نا اصل المسلی یوناجی رب باہ نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے آپ کو سلایا ہوا ہے مجھے سامنے بلایا ہوا ہے تو یہ کس چیز کا مظہر ہے جس کو توفیق دی ہے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے اس نے بلایا ہے اس نے توفیق دی محبت کرتا ہے لہذا بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے لالچ تھک جاتی ہے محبت تھکتی نہیں ہے جب ہم محلات کے لیے ہوروں کے لیے کرتے ہیں نا کام تو ہورے یہاں مل جائیں تو ہم ڈیلے پڑ جاتے ہیں بندہ آپ نے نا, نا لالا تر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب وقت آتا ہے وہ جس میں ہر سجدہ کرتی ہے تو اس وقت آدمی جو دعا کرے وہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم نے بھی یہ سنا تھا تو اکثر رات ہم لوگ بھی وہ اکٹھے کر کہیں تھے پتھر رکھتے تھے کہ وہ وقت آئے گا تو کہیں گے کہ سونا بند ہے تو خواتین بھی بچی رہتی ساری رات کوئی صاحب اسی طرح بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, بیٹھے رہے اگر تنگ آ گئے پتھر پہ آ کے گر پہنگا کہنا سونا نہیں تو سکا ہی ٹائم آ گیا وہ سکہ بن گیا پچھتا رہے ہیں لالچ تھک جاتی ہے اگر کہتی ہے نو نقد چنگے تیرہ ادھار مندے وہ ہورے خلی ولی یہ جی. یہاں والی نقد ٹھیک جی. وہ محلات خلی ولی یہ یہاں والے لیکن محبت اللہ کی قسم کوئی آلٹرنیٹ نہیں مانتی ایک اور کچھ نہیں چاہیے اسی لیے اس نے کہا کہ محبت نماز پڑھو میری محبت میں کسی کو دو میری محبت میں کسی سے ناراض ہو میری محبت میں دوستی کرو میری محبت میں یہ وہ جذبہ ہے جو دیکھا جا رہا ہے جو تولا جا رہا ہے اور وہ ان اداؤں پر مرمیٹتا میں نے ارد کیا تھا مولانا روم نے لکھی ہے اتنٹیسٹی پہ بات میں نہیں کرتا آپ سب کو پتا ہے کہ کسی کو سے بہت پیار تھا چڑواہ تھا گدڑیا تھا بڑا پیار تھا تو پیار کا مظہر کچھ ہوتا ہے گھر والوں سے آپ پیار کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں سونے کی چوڑیاں بہترین سوٹ دوپٹے کانٹے فلاں چیز فلاں چیز کیا یہ کیا ہے اس نے محبت کا مسئلہ اس وقت یہی ہوتا تھا اس نے کہا کہ جو میرے پاس ہو تو میں تیرے بال اپنی بھیڑ کے دودھ سے دو پانی سے نہیں تیری جیویں نکالوں تیرے پاؤں دباؤں جو انسانی ضرورتیں تھی ساری اس میں بیان کیا محبت کا کہیں آدمی چاہتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے محبت کو سکون ملتا جب آپ تو دیتے ہیں گھر والوں نے کہا ایک جوڑا آپ تین جوڑے لے کے جاتے ہیں محبت ایکسٹرا پروتگار نے کہا فجر کے دو پڑنے ہیں بندہ ساتھ چار اشراب کے بھی پڑتا ہے مالک یہ چار میری طرف یہ ہے وہ چیز راتوں کو یہ چیز کھڑا رکھتی ہے جنت کی ہو نہیں رکھتی وہ بکاؤل شاعر کے دل میں خواہش ہے ہورو جنت اور ظاہر میں شوق عبادت ہمیں شیخ جی آپ جیسے اللہ والوں سے اللہ بچائے ساری زندگی بھی ادھر دوڑتے رہے گوڑے ہو تو ادھر بھی نکال رکھیں محبت یہ ساری رات کھڑا رکھتی ہے تو جب ہمارا فرمایا کہ جب تمہارا دل یہ کرے کہ اپنے محبوب کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ بچہ چونکہ ماں باپ سے پیار کرتا ہے تو وہ اپنا جوتا چھوڑ کے باپ کے جوتے میں پاؤں کے دیتا ہے کیوں کرتا ہے یہ میرے ابا کا جوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے جو اس کا ابا کرتا ہے وہ سجدہ دیتا ہے تو ساتھ دیکھتا ہے جو ابا کیسے کرتا ہے رکو کرتا ہے تو مرمور کے ابا کو دیکھتا ہے کیسے کرتا ہے باپ اس کا آئیڈیا تھا اسے پیار کرتا ہے اور اکیلے بیٹھ کے بھی وہ کہتا ہے میں ابو ہوں انسانی محبت یہ جو ہندوؤں نے بت بنایا ان کا مرض خراب ہے انہیں نہیں پتا کہ ہم نے مٹی سے بنائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا یا الہن اے یاد کے بہت سارے آلیہ ہیں ہم توحید والے ہیں ایک کو مانتے تو ایک ہی بنا دے الہن سنگل ہی بنا دے کوئی سامنے تو ہونا محبت چاہتی ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کھاتا نہیں دادا کھانے کی اللہ کی کوئی سنت نہیں ہے محبت مجھ سے کرو فالو ان کو کرو اس طرح کھاؤ جس طرح وہ کھاتے اس طرح سوو جس طرح وہ سوتے اور صحابہ تو اس طرح چلنے کی پریکٹس کرتے تھے حالانکہ یہ جینک کل معاملہ ہے لیکن وہ تو پریکٹس کر کے بات تکلف اپنی چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانے کی کوشش کرتے تھے حضرت ایوب اور ساری رضی اللہ تعالیٰ نو بہت پکوایا کرتے تھے کدو ایک دفعہ ان کی گھر والی نے کہہ دیا کہ ابو ایوب آپ کدو بہت کھاتے ہیں کہنے لگے کرما والے آپ کو پتہ ہے تجھے کہ میں یہ کبھی پسند نہیں کیا کرتا تھا تجھے معلوم لیکن ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبے میں سے کدو نکال نکال کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے دیکھا اس دن سے کدو مجھے مرغوب گئے بولیں گے تم تو ایک دو مل میرے جیسے بننے کی کوشش کرو اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا پیار کا سمبل ایک ہی ہے کہ ان جیسے بننا اللہ تم سے پیار کرے تو انسانی نمونہ ہمارے سامنے جو پروتگار نے رکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے وہ آئیڈیل ہے اللہ کے بھی وہ آئیڈیل ہیں ہمارے بھی وہ آئیڈیل ہیں اللہ کے بھی وہ محبوب ہیں ہمارے بھی وہ محبوب ہیں باقی کوئی چیز مشترک نہیں ہے محبوب مشترک ہے انہیں تکلیف پہنچے تو اللہ کو بھی پہنچتی ہے ہمیں بھی پہنچنی چاہیے ان نبی اولاد المینا مینن فسم تو اس محبت کا دنیاوی مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ورنہ وہ کوئی پنجابی نہیں ہے کہ پنجابی کی وجہ سے ان سے محبت ہو جائے یا اردو سپیکنگ نہیں ہے کہ وہ لینگویج کی بنیاد پر محبت ہو جائے اس سے ان سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کا آئیڈیل ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہیں وہ اللہ کی پسند ہے تو ہماری بھی پسند ہے یہ وجہ ہے اس محبت کی اس محبت کا مظہر یہ اپنی محبت ان پر نٹا دو مجھ تک پہنچ جائے گی تو اپنے کو اسے قریب در کریں سنت کو اپنانے کی کوشش کریں سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ اللہ کی پسند ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا مایا ان کا اے نبی ہماری نگاہیں تیرے اوپر لگی رہتی ہے ہم تمہیں تکتے رہتے ساگر صدیقی کا ہے کہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے انور کا دیدار کر آ جانا تو وہ وہ چہرہ اللہ تو سب کو دیکھتا ہے سب کو کہتا ہے کہ وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے اللہ بسیر بے مایا ولہ باتون بصیر لیکن نبی کو کہا تھا انہیں کبھی نبی تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے ہر ادا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی پسند ہے اور اللہ کی پسند ہماری پسند ہے واقع دعوان اللہ